دیو اجابات میں باقی ہیں جی جی علیہ السلام انبیاء کرام کے اس میں اقرامی کے ساتھ لگا جاتا ہے کیا اس کو علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اصل میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی یہی لکھا ہے کہ علیہ السلام جو ہے صرف نبیوں کے ساتھ لکھا جائے حضرت علی یا امام حسین کے ساتھ نہیں لکھا جائے لیکن اس میں ہمارے بعض اکابی علماء بھی بے اختلاف ہے جیسے امام حسین علیہ السلام یہ حضرت علی کو علیہ السلام یہ بھی نے لکھنے کا جواز پیش کیا مگر حضرت حضرت فاضر بریلوی رحمۃ اللہ نے فتویٰ اسی پہ دیا کہ علیہ السلام جو ہے صرف نبیوں کے لیے